صورت الن بسم اللہ الرحمن الرحیم الفل الف احسب الناس سوئی رکھو کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے ائ خونا یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے صرف زبانی ایمان کے دعوے پر چھوڑ دیے جائیں گے ساد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے آپ نے فرمایا انبیاء پر پھر نیک لوگوں پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی یعنی کم کر دی جاتی ہے وہ حملہ اور وہ آزمائے نہ جائیں گے ان کا امتحان نہ لیا جائے گا کہ وہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن <قَبْلِهِم> ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا فلیہ دینا صدق اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے لوگ کون ہیں ولیہ المن <الْقَاذِبِين> اور اسے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون جٹے ہیں کن کا دعوی ایمان سچا ہے اور کون اس کو ثابت کرتا ہے عمل کے ذریعے ام حسب اللہ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے یعنی ہماری گرفت سے بھاگ کے کہیں نکل جائیں گے ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں من کا نیجول اجل اللہ ہل آت جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے یعنی ایک وہ گروہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا اور ایک وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ منجا ہدف انجا ہدسی جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا جو شخص بھی جد و جہد کرے گا اللہ کے راستے میں محنت کرے گا سٹرگل کرے گا اور سیدھے رستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سٹرگل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے نفس کو منا کے معاشرے کے پریشرز لے کے فرمایا کہ اس میں کسی پر بھی احسان نہیں نہ اللہ پر نہ کسی بندے پر یہ انسان کے اپنی ہی ذات کے لیے فائدہ مند ہے اللہ یقین دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے اللہ کا تو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں الدین الصلحت اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے کام کرے لنو کفرم ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے احسن اللہ کا ناملون اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے یعنی ان کی برائیاں ہٹا کر جو اچھے کام ہوں گے ان کا بدلہ بھی دیں گے یہ نہیں کہ صرف اچھائیاں برائیوں کو دور کر کے تو وہ برابر سرابر کر دے نہیں ایک تو اس سے برائیاں ختم ہوں گی ان کی سزا نہیں ملے گی اور دوسری طرف جو اچھا کیا ہوگا اس کا اجر بھی باقی رہے گا وَوَسَّئِنَ الْإنسانَ بِوالدَيهِ حسنا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اچھا سلوک کرے بہترین سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ اخلاق ان کی دنیاوی ضروریات کا پورا کرنا ان کا ادب احترام ان کی خدمت چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے کوئی بھی ہیں یہ ان کا حق ہے لیکن جہاں وہ اللہ کے مقابلے میں آئے یا اللہ تعالی کی عبادت سے روکے وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک مال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَّا <بِاللَّه> لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا یعنی جب انسان اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اطاعت کرتا ہے تو اسے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں مشکل بھی آتی ہے تو اس وقت انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے صبر کرنا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے جب بہت مخالفت ہونے لگتی ہے تو انسان بعضوں کو سوچتا ہے کیا پتہ میں غلطی کر رہا ہوں کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے تو اس کو یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے نہیں صبر سے کام لے اور جو چیز ٹھیک ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں اور اللہ کو تو ضروری یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے بھی بھیجتا ہے تاکہ جو سچے لوگ ہیں وہ استقامت اختیار کر لے اور کوڑا کرکٹ نکل جائے یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے یعنی اول تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخرت ہے ہی نہیں حساب کتاب نہیں اور اگر آ بھی گئی تو ہمارا ذمہ سہی تمہاری غلطیاں ہمارے سر سائی اس لیے دنیا میں ہمارے ہی طریقے پر رہو حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں یہ بالکل جھوٹی بات ہے مثلا دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میرے کہنے پہ کسی کو قتل کر لو تو قیامت کے دن اگر پکڑ ہوئی تو میں پیش کر دوں گا خود کو یہ بالکل جھوٹی بات ہے کوئی پیش کر نہیں سکتا اور اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا اصل مجرمے کو پکڑا جائے گا تو اس لیے انسان کبھی بھی کسی کی ایسی بات میں نہ آئے کہ وہ کہے اچھا تم ابھی تو یہ کر لو اللہ کو میں جواب دے دوں گی نہیں ہر ایک کو اپنے عمل کا خود بوجھ اٹھانا ہے خود جواب دہی کرنی ہے انسان سوچ سمجھ کے کسی کی پیروی کرے یا کسی کی باتوں میں آئے فرمایا وہ قطن جھوٹ کہتے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان کی افترا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے جو وہ جھوٹ دنیا میں بولتے رہے دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے اس کا بھی سوال کیا جائے گا قومی اور ہم نے نوسلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہے آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پھر نو علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں الرزق اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو ال ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہوں یا اس کے بعد کے بہت دفعہ بت پرستی کی ایک بڑی وجہ دنیاوی مفادات کا حصول ہے کہ جب انسانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی کاروبار میں یا اولاد میں یا بیماری میں تو وہ چاہتے کہ فورن کو سولوشن ملے اور اس طرح وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں اس زمانے میں لوگ دیوتا دیویوں کے سامنے یا بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے اور آج ان کے سامنے کے علاوہ بعض بزرگوں سے یا نیک انسانوں سے بھی اپنی حاجتیں مانگنے لگتے ہیں کسی سے یہ کہنا ہے کہ تو اجازت ہے جو بھی زندہ شخص ہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے لیکن کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہماری قسمت بدلنا اس کے ہاتھ میں ہے یہ ایک سراسر غلط بات ہے کیونکہ اللہ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا وہ جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے رزق کی تقسیم بھی اس کے ہاتھ میں ہے بیماری تکلیف اور پریشانی کا دور کرنے والا بھی وہی ہے جیسے پارے کے شروع میں آیا کہ ام میں یو جیب کہ بے قرار کی پکار کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اللہ ہی سنتا ہے اللہ اگر نہ کسی کی مشکل آسان کرنا چاہے تو کوئی خود سے اپنی یا کسی کی نہیں کر سکتا فرمایا اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقیناً یہ اعادہ یعنی دوبارہ بنانا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ سوچو دیکھو کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی حکم تو ان کے لیے تھا جو اس کتاب کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے غور و فکر کے دروازے بند کر دیے اور وہ دوسروں کی پیروی کرنے لگے یقیناً یہ عادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو دوبارہ کہا جا رہا ہے چلو پھرو اور دیکھو غور کرو کیا کہ اس نے کس طرح خلکی ابتدا کی دنیا کیسے وجود میں آئی پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے یہ تو ڈسکور کر لیا کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ دوبارہ بھی یہ سب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا پہلی بار کام کے لیے پیدا کیا اور دوسری بار انجام کے لیے پیدا کرے گا یقیناً ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے جس میں چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرستر مددگار تمہارے لیے نہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی چال سے نجات دی یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یعنی وہ بھی اسی طرح ثابت قدم رہے تو اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا یعنی ایک عقیدے اور ایک سوچ کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو بتوں سے محبت کرتے ہیں وہ بتوں والوں سے پھر محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے سینٹر آف لائف ہوتا ہے مگر قیامت کے روز تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور اس ایک دوسرے پہ لانت کرو گے یعنی صرف ایک ہی محبت وہاں پر کام آئے گی اور وہ اللہ کی محبت ہے ساری دوستیاں کسی بھی اور وجہ سے جو دنیا میں قائم ہو وہ دشمنوں میں بدل جائیں گی سوائے ان کے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس وقت لط علیہ السلام نے اس کو مانا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا یعنی ان کی قربانیوں کا صلاح اللہ نے دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے اور ہم نے لو علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو ہو اور راہزنی کرتے ہو یعنی راستے میں مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اوپن لی, لی برے کام کرتے ہو پھر کوئی جواب اس اس کی کے کے پاس سوانا تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو لتا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے بیٹے کی خوشخبری لائے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں یعنی قوم لوت کو اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوت موجود ہے علیہ السلام انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے ہم اس کی بیوی بی کے سوا گسے اور اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے اس کی بیوی بی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی بی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے بار بار اس بات کی تکرار آتی ہے کہ ان کی بیوی بی ساتھ نہیں بچ سکی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا اختیار نہیں رکھتے اگر وہ سیدھی راہ پر نہ ہو اللہ کے ہاں نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہو ورنہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی محض سفارش کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر اس کا ایمان درست نہ ہو اور اس کے اندر نفاق کا خاتمہ نہ ہو کیونکہ بظاہر تو یہ عورت مسلمان تھی لیکن ساتھ کیوں نہ جا سکی کیونکہ اس کے دل کی جو محبت تھی وہ ایمان والوں کی بہ نسبت قوم کے ساتھ زیادہ تھی وہ قوم کی برائیوں کو برا نہیں سمجھتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو ہاتھ سے دور کرے نہیں تو زبان سے روکے اگر اس کے بعد میں یہ بھی نہیں تو پھر دل میں برائی کو ضرور برا سمجھے کیونکہ جو شخص دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا پھر اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا تو جب ایمان ہی نہیں تو پھر ایمان والوں کے ساتھ کہاں اس لیے وہ خاتون پیچھے رہ گئی ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فس کی بدولت نافرمانی کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اس سے مراد ڈیڈ سی ہے اہل عرب وہاں سے اپنے تجارتی کافلے لے کے گزرتے تھے اور ان سب کو پتا تھا کہ یہاں کون قوم آباد تھی ان کے کیا کرتوت تھے کس طرح ان کی تباہی ہوئی کس طرح وہ زمین میں دھنس گئے کس طرح ان کی بستی کو الٹا کے پھیکا گیا پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین کے اندر اب بھی ان کے آثار موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک نشانی کھلی چھوڑی ہوئی ہے جو بھی عقل رکھتا ہو جا کر اس سے سبق لے مدینہ اور مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روزے آخرت کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو اب آپ دیکھیے کہ مسلسل ایک چیز سے روکا جا رہا ہے اور وہ ہے زمین کا فساد اور بگاڑ اخلاق کا بگاڑ ہو یا کھیتیوں کا بگاڑ ہو یا نسلوں کا یا کسی بھی چیز کا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے اور اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ریپیٹیشن اتنی تکرار ہے ان واقعات کی قرآن مجید میں ایک بار نہیں بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ہوش میں آؤ ڈرو کہ اللہ کی نافرمانیاں جب کی قوم اجتماعی طور پر کرتی ہے تو اس کی کیسے شامت آتی یہ دنیا میں کھلے کھلے اللہ کی ناراضگی کے نشان ہے ان سے تم سبق لے لو تاکہ آخرت میں بچ جاؤ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا یعنی وہ اپنے کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے وہ اپنے طور پر بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے اور انہیں راہ راست سے دور کر دیا حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے کانو مستبصرین بڑے سمجھدار لوگ تھے جاہل اور نادان نہیں تھے کہ جہالت میں مارے گئے اپنے وقت کے ترقی یافتہ اور دنیاوی معاملات میں بڑے ہی تیز تو ایسے لوگ غلط کاموں میں آگے بڑھے ہوئے تھے اور اپنے کاموں کو صحیح سمجھتے تھے اور شیطان کے پھیر میں آئے ہوئے تھے وہ کارون او اور قارون اور فرعون اور حامان ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا قارون تو اپنے مال و دولت پہ بہت تکبر کرتا تھا فرعون اپنی جاہ اور اپنے حکومت پہ اور رامان جو اس کا وزیر تھا یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے لہٰذا ایک ہی انجام کو پہنچے مس علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا تکبر کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے یعنی اللہ سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے تھے اس کے باوجود وہ بھولے ہوئے تھے کہ ہماری یہ وقتی طاقت ہے اور یہ ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکتی ہے نہ یہ مال و دولت اور نہ یہ حکومت اور نہ ہی یہ وزارت لیکن اس کے باوجود وہ دھوکا کھا گئے آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی یعنی آد قوم آد کی طرف اشارہ جن پر مسلسل سات رات آٹھ دن تک سخت ہوا کا طوفان جاری رہا یہاں تک کہ ایک ایک ختم ہو گیا کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا قومی سمود کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا قارون کسی کو غرق کر دیا فرون اور حامان. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی ہیں اوروں کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. جو اپنا ایک گھر بناتی اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہے ان اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یعنی وہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ کون اللہ کے علاوہ کس سے وفاداری رکھتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے وہ تلکل اناس یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں یہ پچھلی بستیوں کی اور اقوام اور افراد کی لیکن وما عقیل اللہ علمون ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہوں کیونکہ علم رکھنے والوں کے اندر خدا کی خشیت ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے انما یکش اللہ عبادا اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی اور کیسا علم جو انسان کو یقین عطا کرے صرف انفارمیشن نہیں خلق اللہ حسما طرد بالحق۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ان اِن کلین یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہاں پر پارا اختتام کو پہنچا اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں یا جو بات آج آپ نے اس بارے سے سیکھی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آج کے پارے میں جو چیز بہت زیادہ اوور ویلمنگ بالکل شروع سے ہی رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و کی ایبسلوٹ پاور ایبسلوٹ اتھارٹی اور اللہ سبحانہ مطالعہ کی مجسٹی کا بیان ہے ایک طرف ایک الہ ایک اللہ سبحانہ و جو کہ انتہا سے زیادہ طاقت کے مالک ہیں اور اختیار کے مالک ہیں اور دوسری طرف انسان جو کہ انتہائی ہیلپ اور علم سے بھی خالی ایک طرف اللہ سبحانہ مطالعہ کے پرفیکٹ علم کی بات ہے اور حکمت کی بات ہے اور دوسری طرف انسان کی کم کی بات ہے اور اوور جو چیز بہت اسٹرانگلی فیل ہوئی وہ یہ کہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ متعالی کے اس اختیار اس اتھارٹی اس ایپسلوٹ جو قدرت ہے اللہ سبحانہ مطالعہ کے انسان کے اوپر اس کا تقاضہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ متعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لے اور بار بار عقل کا تذکرہ کیا گیا اور علم کا بھی تذکرہ کیا گیا تو انسان کی مندی محض اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ صرف آئیڈنٹیفائی کرے کہ اچھا میرے یہ حالات اس لیے ہیں کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں بلکہ انسان کی مندی اس میں ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرے یہ حالات یا میری یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا بلکہ ساتھ ہی ان کی اصلاح کرنے میں بھی ہے اور ایک بات جو آپ نے قرآن پاک سے بیان فرمائی کہ انجام کار متقیوں کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ مطالعہ کے پہلی بھی یہ جو ارد گرد کی کائنات جو ہمارے ارد گرد اللہ نے پھیلائی ہے اس کی ایک ایک چیز اللہ سبحان العالی کی تقوی اختیار کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئی سے نارمل دنیا کو دیکھتے ہیں تو بس ایک ہی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ عظیم الشان دنیا ایک بنانے والا ایک انتہائی عظیم الشان ہستی ہے اور اللہ سبحان العالی نے اپنی اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اس کا تعارف حاصل کریں اور اس کے بارے میں تقوا اختیار کریں اور یہی تقوی دراصل انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی تو بہت اوور ویلمنگ ایک فیلنگز ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہیں جب انسان کے اندر یہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنی آجزی کا احساس بہت گہرا ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آجزی کا احساس ہی انسان کو اس کی اصلاح پر لے آتا ہے آج جو چیز مجھے بہت اسٹرائک کی وہ یہ تھا کہ جب آپ نے حدیث پڑھی کہ بنی اسٹائل کا ایک شخص جو تک اچھا لباس پہن کے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے یہاں پہ قانون کی بات ہو رہی ہے اسے زمین میں دھسا دیا تو ہم اگر کوئی اچھا لباس پہنتے اور دو ہماری تعریف کر دیتے ہیں تو ایک انکونشیس پروسیس مائنڈ میں شروع جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے تو اگر اللہ کا تقبہ ہوگا تو پھر وہ تکبر جائے گا تو تکبر کتنی لی ایک, ایک, ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور پارے کے اسٹارٹنگ میں اور اینڈ میں جو ایک چیز میں نے کی کہ اللہ تعالی نے مطلب کہ پارا سٹارٹ اس طرح کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور اینڈ بھی اسی چیز پہ ہوا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لیں گے اور اس میں جو ہے وہ ایک پورا ایک سائن تھا تو. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کتنی پلاننگ سے بنائے واقعی اگر ایک جگہ دن رک جائے یا ایک جگہ رات رک جائے تو کوئی ایسے قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو کچھ کر سکے یعنی اس میں بھی اللہ کی طاقت کا ذکر جی. ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اگر دن کو رات یا رات کو دن بنانا چاہیں تو ان کے لیے پاسبل ہی نہیں جی جیسے ہم لوگ ہمارے بچے جن سکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ وہ سب یہ سب نشانیاں اباؤٹ پلانٹ سن یونیورس کریشن بٹ دے آر لرننگ اباؤٹ Hmm. وہ صرف کریشن اور تخلیق کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خالق کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہوتے اور مجھے جیس... علم ہو گیا نا مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے بچوں کی تعلیم اس طرح کی ہو کہ وہ تخلیق کے ساتھ خالق کو بھی پہچانے تاکہ خشیت بچپن سے ڈیویلپ ہو ان کے اندر اور جب وہ قرآن پڑھنے کی ایک سمجھنے کی سٹیج پر آئے تو وہ اس خشیت کے ساتھ آئیں سورت القصص آیت نمبر 16 میں قانور ظلم تو فغفر, لی فغفر یعنی گناہوں کا اعتراف کر کے فورن ہی توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے اسی چیز کو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے سورہ قصص کے اندر ایک بات جو بہت زیادہ اسٹرائک کی آج وہ یہ تھی کہ اس میں تدبر اور توکل ان دونوں کا بہت بہترین امتزاج ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے وہاں پر تدبیر بھی بہت سی کرنی ہے ان کی تدبیر اور توکل کا بہترین امتزاج نظر آتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اپنی عزبت اور محبت اور قدر ڈال دے تاکہ ہم پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کر سکیں ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک خواہش تو رکھ سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں اللہ ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمتہ اللہ و سور رسول روائے مان